رحمان رحیم یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کیو دوسرا کہتا ہے وہ بھی بڑا بزرگ ہے کہ استطاعت کے باوجود شادی کر لی شادی ہوگی نکاح جائز ہوگا اولاد ہوئی اولاد حلال کی ہوگی مال مال چھوڑ کے مال اس کی اولاد کو ملے گا ایک کہتا ہے شادی نہیں جنا ہے دوسرا کہتا ہے حلال ہے ایک کہتا ہے حرام ہے دوسرا کہتا ہے اولاد اپنی نہیں ایک کہتا ہے اولاد اپنی یہ کہتا ہے وارس نہیں وہ کہتا ہے وارس ہوں گے حضرت صاحب سے پوچھا کہوں گا دونوں حق پر ہیں ہم نے کہا یہ کیا ہے حلال بھی حق پر ہے حرام بھی حق پر ہے یہ کیا ہے لگے دونوں بڑے بزرگ ہیں ہم نے کہا دونوں بڑے بزرگ ہیں لیکن دونوں غلطی کر سکتے ہیں آمنہ کا لال غلطی کر سکتا اور شعر نے دونوں کی پیاروی کہا دے ہکم یہ اختلافات کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہے ان تنازعات فردو الا ہے کیا اس میں کباحت ہے دمکے کی چوٹ کہو ہائے مجھ سے مولوی صاحب نے کہا آج بیان کی تردید چھپی ہے پتہ نہیں تمہارے اخبار میں چھپی ہے کلو حضرت صاحب کی ایک اپنے ہی طبقے کے مولوی نے اعتراض کیا جھوٹ بولتے ہو امام صاحب کے قول کے خلاف جواب میں کہا میں نے تو دونوں کو حق سے کہا میں نے تو کسی ایک کا ساتھ ہی یہاں کے اخبار میں چھپا نہیں لہور کے اخبار میں چھپے لوکل میں ہے. تو دونوں کو حق ہے. خلاف کہتا ہے محمد کے فرمان کے خلاف کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے مولوی جھوٹ بولتا ہے محمد جھوٹ بات توی. کیا اور اس طرح کے اختلاف سے آج, آج میں اس کو مثال بنا کر کہتا ہوں اس طرح کے اختلافات سے اور دونوں باتوں کو حق کہنے سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ فتنہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کبھی اس ملک کے اندر ناپذ ہو سکتا پتہ ہی نہیں چلتا حق کیا ہے باطل کیا ہے سب سچ ہیں تو پھر بادلوں کا کیا ہے سن لاؤ! اگر آج تک اس ملک کے اندر اسلامی نظام کا نپاس نہیں ہوا تو اس کا سبب یہ فرقہ بندیاں یہ بندیاں یہ اپنے بزرگوں کے نام کو اونچا رکھنے کی خواہش بزرگوں کن بزرگوں کی بات کرتے ہو آؤ! ان سب بزرگ کے نام پہ چھوڑ دو جس کی بزرگی کا ذکر آسمان والے نے اپنے قرآن میں کیا ہے مارا فائدہ اللہ ذکر تیرے بزرگ کا نام صدیق کے زمانے میں فاروق کے زمانے میں کے زمانے میں کرار کے زمانے میں رضوان اللہ علیہم اسلام اس لیے نافذ ہو گیا کہ ان کے ہاں بزرگوں کی ہر بات کو سچ کہنے کا رواج نہیں تھا دن کے کی چوٹ کہتے تھے تم نے یہ بات کہی تمہاری یہ بات قرآن و سنت کے خلاف میں نہیں مانتے اس کو ترک کرو اس کو نافذ کرو جو رب کے قرآن میں ہے محمد کے فرمان میں مگر نا اگر ہر ایک کی بات سچی ہوتی تو تو سارے بزرگ تھے صحابہ سارے بزرگ ہیں اور تمہارے بزرگوں کی بزرگی کا تو پتہ نہیں کہ ہے کہ نہیں اور صحابہ کی بزرگی کا ذکر تو آسمان والے نے اپنے قرآن میں کیا ہے وہ صابقون من المہاجرین سارین تباؤ بحسان رضی اللہ رضول ان کا آلم کیا تھا کبھی یہ نہ کہتے کہ بلا بزرگ نے یہ کہا ہے اس لیے ان کے نزدیک کی بات ہوتی تھی سرورے کائنات کا پرمان آ گیا ہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے اختلاف اگر ہر آدمی اپنے بڑوں کی بات لے کے چل پڑے کابے کے رب کی قسم ہے کسی ایک مسئلے کو بھی نافذ کیا جا سکتا آج جو مختلف استعمال کے دارے اور میں سمجھتا ہوں میرا الزام یہ ہے کہ حکومت ان اختلافات کو جان بوجھ کر ہوا دے رہی ہے تاکہ لوگوں کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کی جو طلب ہے وہ مر جائے وہ کہیں مسئلہ نہیں لوگوں مسئلہ حل ہونے کی ایک ہی بات ہے اور وہ یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم تمہارے دل کی بات کہتے ہیں سوچو تو صحیح ہم یہ نہیں کہتے ہمارا مسلک مانو اس لیے کہ ہمارا اپنا کوئی بنایا ہوا مسلک ہے ہی نہیں ہمارا بنایا ہوا اپنا کوئی مسلک ہمارے یہاں کوئی یہ مسئلہ نہیں کہ یہ خاندان روپڑیا کا مسئلہ ہے یہ خاندان رطنویہ کا مسئلہ ہے یہ خاندان پلا کا مسئلہ ہے ہمارے نزدیک مسئلہ, مسئلہ صرف وہ ہے جس پہ مدینے والے کی مہر لگی ہوئی ہے ہماری تو کباب اور اس پاکستان کے اندر بھی اسلامی نظام صرف اسی وقت نافذ ہو سکتا ہے جب اپنی اپنی بات کو چھوڑو صرف اللہ رسول کی بات سے رشتہ جوڑوں گے مگر نہ اسلامی نظام اس ملک کے اندر نافذ ہو سکتا تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ ماں تسم البحب اللہ جب یہ ملا تبا سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط اہل حدیث کے اس اسٹیج سے کمالیہ کے لوگوں میں سارے کمالیا کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں ہاں کر لو ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں ہم اتفاق کے لیے تیار ہیں کعبے کا رب گواہ ہے ہمیں کسی سے کوئی موافلت نہیں ایک بات یاد رکھو کہ اتحاد اور اتفاق اگر ہوگا تو صرف ان بنیادوں پہ ہوگا جن بنیادوں کو رب نے بیان کیا ہے ان تنازعات پیشے وغیرہ میں یہ کہوں گا میرے بڑوں نے یہ کہا ہے تو کہے گا میرے بڑوں نے یہ کہا ہے یہ کہے گا میرے بڑوں اس کا کون فیصلہ کرے کہ کس کا بڑا بڑا ہے ہر آدمی بڑا مانتا ہی اس وقت ہے جبکہ اس کے اپنے دل میں اس کو بڑا بنانے اور بڑا ماننے کا دائیا اور جذبہ ہوتا ہے اب کون فیصلہ کرے گا ہم کہتے ہیں چھوڑو سب بڑوں کی بات چھوڑو اس بڑے کی بات مانو کہ جب تک اس کا نام نہ لیا جائے تمہاری اذان مکمل ایک ایک مسئلہ لیا صدید کی صدت کا مسئلہ ہو فاروق کی امامت کا مسئلہ ہو عثمان کی حیا کا نبی سے وفا کا مسئلہ ہو عبادات کا مسئلہ ہو معاملات کا مسئلہ ہو حدود و تازی عراق کا مسئلہ ہو جو عرش والے نے قرآن میں کہا جو محمد نے اپنے فرمان میں کہا میں منظور लेकिन? لیکن افسوس کی بات یہ ہے فرقے کیوں باقی ہے فرقے اس لیے باقی ہے قرآن اس کی واضح آیت ہم پڑھتے ہیں پھر جا کے مولوی سے کہتے ہیں مولوی جی قرآن کی آیت ہم نے سنی مولوی سے یہ ہمارے مذہب کے مطابق ہے کہ نہیں مولوی کہتا یہ مابیوں کی آتی ہے قرآن کے اندر کچھ وادیوں کی کچھ لہر آ جاتی ہے حدیث سنتے ہیں پھر جا کے مولوی سے پوچھتے ہیں مولوی جی یہ حدیث ہمارے مذہب کے مطابق ہے کہ نہیں یہ نہیں کہتے کہ ہمارا مذہب اس حدیث کے مطابق خود بدلتے نہیں خوراک کو بدل دیتے ہیں کیا غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر لوگوں ہماری دعوت یہ ہے کہ آ جاؤ رب کے قرآن کی طرف آؤ محمد کے پیمان کی طرف جس کا ساتھ رب سکو اگر قرآن میں ہے آپ اللہ سکتا میری یہ دعوت ہے کہ کمالیہ کے لوگ اہل حدیث کا ایک مسئلہ ایسا بتلائے جو قرآن و سنت کے ہو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں یا اپنے مسئلے اٹھا کے لائیں ہم انہیں بتلاتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے محمد کا فرمان کیا کہتا ہے وہ مان لو یا بس کرنا ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم مان لو یا ہم کو منوا لو اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے میں دو برس پہلے علما کا ایک وقت لے کے ارب ملکوں کے دورے پر گیا اس میں تمام طبقات کے سے پہلا ہمارے سفر کا مرحلہ بغداد کے اندر تھا بغداد میں ہم جمعرات میں پہنچے دوسرے دن جمعہ تھا سب نے فیصلہ کیا کہ جمعہ کہاں پڑے کہ لگے جی امام ابو ہنی پار رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز کرتے چنا ہم وہاں آگے نو علماء کا فاصلہ تھا مجھے اس کی قیادت کا شرف حاصل ہوا امام ابو علی رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی جامع مسجد ہے بنے اعلی ضلع کے کنارے بہت بڑی وہاں پہنچے سرکاری مہمان تھے عرب کے اندر یہ رواج ہے کہ جامع مسجد کے اندر مکبر کے لیے ایک اونچی جگہ بنائی ہوتی جہاں مکبر اور چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ امام کو دیکھ کر پیچھے سے تکلیف ہے انہوں نے حکومت کے مہمان سمجھ کر ہم کو اس اونچی جگہ جن لوگوں کو حج کا شرپ حاصل ہوا انہوں نے کابت اللہ میں بھی دیکھی ہے یہ جگہ مسجد نبوی میں تمام تقریباً ارب ملکوں میں یہی رواج ہے اس اونچی جگہ جانا دی ہم نو کے نو ساتھی اکٹھے کھڑے تمام طبقات کے لوگ تھے بریل بھی دوست بھی تھے دیو بندی بھی ایک شیعہ دوست بھی تھے اہل حدیث بھی تھے شہدیز عظرت مولانا محمد عبداللہ صاحب عزبد الغفور صاحب یہ ندیز کی طرف سے دوسروں کا جاب نہیں ملے کہ ان کا تذکر آنے والا نماز شروع ہوئی اب امام صاحب کی مسجد اور مسجد کے ایک گوشے میں الگ حصے میں امام صاحب کی قبر بھی ہے امام نے وزر الم کہا ساری مسجد عامین کی آواز سے مجھے اٹھے ساری مسجد ساری مسجد اور یہ کمرے کے اندر چھپ کے بات نہیں کہہ رہا اسٹیج پہ کھڑے کے ذمہ داری سے بات کر رہا دنیا کا کوئی شخص اس بات کی تردید کرنے کی جت کر سکتا کوئی اس زمانے کی بات نہیں کر رہا جس زمانے میں کوئی بغدار پہنچ ہی نہیں سکتا تھا اگر کسی کو شبہ ہو ہمارے ساتھ آئے ٹکٹ کے پیسے ہم کو دے اگر وہاں امیر ہوتی ہو ٹکٹ اس کے ذمے نہ آمین پکارے تو ہم اس کا کرایہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں آمیر کہیں بلند آواز سے اب مولوی صاحب دو تین بیچ میں سے بڑے پریشان ہوں گے ایک تو ہمارے دوست ان کی ہنسی نکل گئے اب میں نے دیکھا جو میرے ساتھ مولوی صاحب تھے اللہ معاف کرے مولوی صاحب نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا نماز کے اندر کہ آمین تو ہو گئی ہے آگے پتا نہیں کیا ہونے والا ہے لوگ زمین کی طرف دیکھ رہے تھے مولوی صاحب آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اب امام نے سورت پڑی وہ بھی بہبیوں کی صورت پہلی رقت میں سب حسم ربلا جمعے کی نماز اب امام صاحب اور پریشان مولوی صاحب اور پریشان ہو گئے یہ تو ہم کی یوگی میں ہم کو لے کے آگے ہیں اب مسجد امام صاحب کی ہے ہم وہ دیکھ رہے ہیں امام نے کہا اللہ اکبر دونوں ہاتھ اٹھائے اس نے بھی اور ساری مسجد نے بھی عربائی وین کیا رکو سے سار اٹھایا تب بھی کیا اب جب سلام پھیری ابھی ایک طرح بھی سلام پھیری تو چونکہ وہ میرے بھائی پھر تھے طرف پھیری منہ میری طرف ہوا کہ بھیا خوش نہ ہو دونوں طرح جائز ہے مجھے کہ خوش نہ ہو دونوں طرح جائز ہے میں نے کہا مجھے دوسری ہوا اسلام تو پھیر لینے دے دوسری اسلام پھیری کیوں ہرس رہے ہو میں نے کہا دونوں طرح جائز ہونے پہنس رہا ہوں رہا اس میں کیا بات ہے میں نے کہا یہی تمہیں عادت ڈبو گئی ہے جب کوئی جواب نہیں آتا تو کہتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے میں نے کہا کبھی یہ پاکستان میں اپنی مسجد کے اندر کھڑے ہو کے بھی کہا ہے کہ دونوں طرح جائز ہے کہنا کہنا میں تو, تو تیار ہوں لیکن لوگ بڑے بیوقوف ہوتے ہیں لوگ حقیقت یہ ہے کا رب گواہ ہے میں نے اسے کہا دوست دونوں طرح کی بات میرے اور تیرے گناگار جیسے بندے کے بارے میں تو کہی جا سکتی ہے کہ کبھی ہم نے ایسا کہا پھر بھول گئے الٹ کہہ دیا لیکن وہ دونوں طرح کی بات نہیں کر سکتا جس کا رشتہ آسمان سے جڑا ہوا ہے وہ دونوں طرح کی بات کبھی کر سکتا کہ بھول جائے کہ ایسے پہلے ایسا مطلب اپنا پھر بھول گیا کیا ایسے بھی یہ کیسی بات ہے یہ کہاں کی بات لوگوں اصل بات یہ ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنی طرف سے خود ساختہ چند اصول تراشے اور ان اصولوں کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں چاہے کتاب و سنت ہم سے چھوٹ جائے ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے سن نبی کے پیار کا تقاضا یہ ہے ایک بزرگ نہیں ساری کائنات کے بزرگ ایک طرف ہو مدینے والا امام ایک طرف ہو محبت کا تقاضا یہ ہے ساری دنیا کے بزرگوں کو ٹکرا دیا جائے مدینے والے کی بات پہ آنچ نہ آنے دی جائے پھر دیکھو یہ خطاب مٹتا ہے کہ نہیں کتنی جلدی مٹے ہر بات جو مولوی بیان کرے اس کو کہو جا اس کا حوالہ یا قرآن سے نکال کے دکھا یا محمد کے فرمان سے نکال کے دکھا صلی اللہ اس کو کہو اپنی طرف سے پچر کہتے کیا ہے قرآن کہتا ہے اللہ یار منتظر سماوات ولہ جواب کیا ہے اللہ کہتا ہے زمین و آسمان میں کوئی غیب کا علم رکھتا کہتے ہیں سیری بو علی کے متعلق مشہور ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے مرید کیش بیٹھے ہوئے تھے حضرت نے نگاہ اٹھائی کیا لگے پورے نور کا حضرت صاحب کیا ہوا کیا لگے کعبہ میں ایک کتا داخل ہونے لگا تھا میں نے اس کو روک دیا ہے یہ قرآن کا جواب ہے یہ قرآن کا جواب ہے اس بات سے جواب دیتے ہیں آؤ اگر کوئی مسئلہ ہے مولوی کہتا ہے امام اماندین جی مولوی جی رات تیرا پیور ننگا سی سپریا مولوی جی پر ان کی جاؤ دے کپڑے لے آ کے من دے میں انواز رات پہنا دے لگ یہ کوئی بات ہے مسئلہ بدلا دین کے نام پر تو صرف نہیں بتلا جو رب کے قرآن میں ہو محمد کے فرمان بھی ہم نے مسلا بیان کیا نظر نہیں آتی پہنی ہوئی ہے رسول نے پہنی تھی مسلے کے جواب میں ٹکٹ رسول نے پہنی تھی میں نے کہا میں اسے دین سمجھ کے نہیں پہنتا تو بھی کہہ دے کہ تیرا ختم درود دین میں سے نہیں ہے ہم صبح تیرا ختم دلوا دیتے ہیں چلنا ٹھیک ہے پھر گا اگر ہم کہیں دین کی بات نہیں ہے تو حلوہ کون کھلائے گا دنیا کی وجہ سے کون کھلاتا ہے لوگوں کابے کے رب کی قسم ہے سارے اختلافات ان کا یا سبب پیٹ ہے اس جہنم کے اینم یا اس کا سبب جہالت ہے یا اس کا سبب عدالت ہے چوتھی کوئی بات نہیں یا مذہب اسلام دشمن ہونے پر تاکہ اسلام کے نام پہ اسلامیان عالم کو دھوکہ دیا جا سکے ان کو تکلیف پہنچائی جا سکے جس طرح غلام احمد کابیاں کو پیدا کیا یا اس کا سبب جہالت ہے تیرا باپ رات لنگا پھر رہا تھا مجھے کپڑے پہنا تاکہ تیرے باپ سے پہنچا یا اس کا سبب پیٹ کا کہ اگر ختم برو نہ دلائیں گے ہماری روٹی کہاں سے چلے گی یاد رکھو یہ تین چیزیں اگر ہم ان کو چھوڑ دیں علم کو اختیار کرے محبت کو اختیار کرے رب کو اپنا رزاق سمجھے تو پھر کبھی اختلاف باقی رہ سکتا کیا آ جس کے ساتھ اللہ کا قرآن ہے جس کے ساتھ محمد کا فرمان ہے وہ سچا ایک ایک مسئلہ اور یہی وہ اسلام تھا سنو تو صحیح کیا جو اسلام تم اسلام سمجھتے ہو کیا صدیق و فاروق نے اس اسلام کو نافذ کیا تھا ہمیں بتلا دوں ہم ماننے کے لیے یا ہماری فروخت صدیق نے راج کیا تو صرف قرآن و سنت کو فاروق نے نافذ کیا تو صرف کوئی تیسری بات ہو تو ہم ماننے کے لیے لوگوں قرآن کا حکم ہے کہ اختلافات چھوڑو اور اختلافات کے خاتمے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ کتاب و سنت کو اپنا حکمران مانو ان اللہ نزیز کتاب و سنت کو اگر اپنے لیے فیصل اور منصم مان لیا جائے تو اختلاف باتی رہ سکتا یہی ہماری بات ہے یہی ہمارا آوازہ ہے یہی ہمارا ہوکا ہے اور میں خلوص دل کے ساتھ اپنوں ہی کو نہیں دوسرے بھائیوں کو میں ان کو بھی بیگانہ نہیں سمجھتا خلو سے دل کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کیا اپنے مسلقوں کو چٹو لو دیکھو کون سی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اسے اپنا لو کون سی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے ترک کر دو کہ دین کے اندر تعصب کرنا جائز نہیں مگر یاد رکھو قیامت کے دن رسوائیوں کے سوا کوئی حاصل نہیں ہوگا اللہ سے ہوا ہے اللہ ہمیں ہر قسم کے تعصبات اور فرقہ بندیوں سے علیحدہ ہو کر کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا لاپرواہ آخر میں میں کمالیہ کے نوجوان ساتھیوں کو اپنے بھائی اور اپنے دوستوں کو ایک بات کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں نہ دل برداشتہ ہونے کی ضرورت ہے نہ نفلا ہونے کی یہ سنت اللہ ہے کہ حق والوں کو حق کی راہ میں بڑی مشکلات اٹھانی پڑتی ہے لیکن جو لوگ حق کے راستے میں ثابت قدم رہتے ہیں اللہ کی نصرت و تعید یقیناً ان کے لیے آسمان سے نازل ہو کے رہتی ہے اس لیے نہ حوصلہ ہارنے کی ضرورت ہے نہ برداشتہ ہونے کی انشاءاللہ اللہ رب العزت کے عزل کرم سے ہماری دعوت سچی ہے اور یہ دعوت پھیل کے رہے یہ دعوت اب بولو یہ دعوت ہے دنیا کی کوئی طاقت اس دعوت کو پھیلنے سے روک سکتی میرا آپ سے یہ وعدہ ہے آج میں انتہائی تھگا ہوا بیمار بولنے سے لاچار حقیقی بات یہ ہے کہ میں یہاں بالکل آج حاضر نہیں ہو سکتا تھا ہمارے حضرت مولانا محمد صاحب صاحب نے صبح مجھے جب ٹیلی فون کیا تو میں نے سے گزارش کی کہ مجھے بالکل آنے کی سکت نہیں لیکن انہوں نے فرمایا کہ کمالیہ میں پہلے بھی ایک دفعہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے کہ آپ کا اعلان تھا نہیں آئے لوگوں کی دل شکنی ہوئی چنانچہ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے بھائی حافظ صاحب کی فاری صاحب کی بات کو رب نہ کر سکالنا کا شکر ہے کہ راستے میں سمندری میں ہمارے ایک بزرگ حکیم عبد عبدالرحمان صاحب فوت ہو گئے اور شکر یہ بات نہیں اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے وہاں حافظ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے چلے تاکہ لوگوں کی کچھ نہ کچھ پیاس جو ہے اس کا اجالا ہو سکے اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہماری اس درخواست کو قبول فرما کے ہمارے ساتھ ہو لیے میرا آپ سے وعدہ ہے ان شاء اللہ نویز آئندہ موقع ملے گا اور آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو ہوگی وآخر الحمدللہ حرم. اور اس کے بعد للہ رکو نکلنا پڑے کے ایک دن عورتیں بازار میں چل رہی تھی چلتی ابھی سے باقی ہے. نبی کی ماننے والیوں نے سنا اس طرح گلی کے دیواروں سے نگر کھا کے چل نہیں بھی ان کے پٹے پھینکتے ہیں بھی ہند امن چلا بھی نکلے के پہ چلے اور چلے بس, بس, بس ہم کو تھا کو تھا گردن کو چکا کے چلو نظروں کو کھیلا کے چلوے بند کے دروازہ کھلا ہوا ہی منڈی کھلی اتنا ختم ہو گئی اور خبر پڑی ہے کہ نہیں اخبار میں سمجھوتا ہو گیا ہے اسلامی جماعتوں کا کن کے ساتھ بنتا پردے پھر آ کے سبحان اللہ بسر ہو سبحان اللہ ایمان ہے اسی لیے میں نے کہا تھا یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام دیکھا کیوں بدنام کرتے عرض کر رہا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سقم نبوت کا معنی یہ ہے کہ ان دروازوں کو بند کر دیا جائے جو نبوت کی طرف ان دروازوں کو بند کر دیا جائے جو نبوت کی طرف اس سے نبوبت کے دروازے کب اللہ کے سب کو درجے اللہ نے یہ حد و سعادت کہ ہم نے جھوٹے نبیوں کا بھی ہم نے جھوٹے نبیوں کا بھی اور دروازوں پر بھی پہنا دیا جو دروازے نبوت کی طرف کھلتے ہیں جو دروازے نبوت کی اور سب سے پہلے اس کا اعلان فاروق آدم کے بیٹے اب اللہ نے کیا سب جب رضی اللہ ہو جب ان کے باپ نے آڈینس جاری کیا کہ آج کے بعد کوئی شخص سچے تبدو کی نیت سے ایران نہیں بن سکتا اللہ حبن عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ سے اچھے تبدو کے لیے تیرا پاتا ہوں گہری نویس تو موجود ہے آپ کوئی نہیں نا وہاں موجود تھی لکھا نے کہا ابو کا یمنا دمتا تیرے باپ نے جاری کیا کی ہے، امیر الگ ہے خلیب عقل مستمین آرڈیننس جاری کیا کوئی اچھے تبکہ اچھے تبکہ بھی نہیں ہے تیرام عبداللہ نے محسوس کیا کہ نبوت کا دروازہ رکھ اچھا I'm hurting them because they were gutted. We have to